وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد اس مختصر سے وقت میں اب تک ہم اپنے دو پارے کمپلیٹ کر چکے ہیں انشاءاللہ آج سے ہم تیسرے پارے کا آغاز کریں گے اور اس درس میں ہم آیت نمبر 266 تک پڑھیں گے تو آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں تیسرے پارے کا آغاز الحمد للہ دل کا رسول الہآباد یہ رسول ہے ہم نے ان میں سے باس کو بات پر فضیرت عطا فرمائی ہے دو باتیں ہیں ایک ہے رسولوں میں تفریق کرنا یہ تو حرام ہے غلط ہے کسی ایک رسول کا انکار سب کا انکار ہو جائے گا اسی لیے ایمان والے کیا کہتے ہیں البقرہ کے آخر پہ پڑھیں گے لانفر ہم اللہ کے رسول میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے فرق نہیں کیا جائے گا لیکن فضیلت ثابت ہے خود اللہ کے فرما رہا ہے منہ من کلم اللہ ان میں سے, سے اللہ نے کلام کیا جیسے کہ موس علیہ السلام سے طور پر درا درجات اور ان میں سے باس کے درجات کو اللہ نے بلند فرمایا ابراہیم کو خلیل اللہ بھی قرار دیا آیس نمد یم البینات اور ہم نے مریم سلام العلی کے بیٹے عیسا علیہ السلام کو کھلی نشانی عطا کی وہ ادنا روح القدس اور ہم نے روحل قدس سے ان کی تائید کی تو انبیاء کے درمیان فضیلت ثابت ہے اور سب سے بڑھ کر فضیلت امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہے لیکن تفریق کرنا اس سے منع کیا گیا ہے وہ تو جائز ہی نہیں ہے یعنی کوئی فرق کر دے کو بھی نہ مانے تو اس کا اسلامی معتبر نہیں ہوگا اگلی آیت کو بہت توجہ سے سنیے گا یہ قرآن حکیم اللہ کا قانون ہدایت جا بجا ہوا ہے. اس کا حاصل یہ ہے اللہ نے انسان کو نیکی بدی دونوں کا شعور دیا سورہ شمس آیت امبر آٹھ میں ہے اللہ نے انسان کو چھوٹ دی چاہو تو شکر گدار بنو چاہو تو ناشکرے بنو سورہ دہر کی آیت امبر دو اور تین میں ذکر آتا ہے اللہ یہ بھی فرما ہے کہ جو ہدایت کی طلب رکھے گا اس کو ہدایت دیں گے سورہ شورہ کی آیت امبر 13 میں یہ بات آتی ہے اور اللہ یہ بھی فرما ہے جو خود ٹیڑا ہونا چاہے گا تو اس کو ہم سورہ صف آیت نمبر پانچ میں یہ بات آتی ہے یہ اللہ کا قانون ہدایت جا بجا بیان ہوا کبھی اس کا ایک حصہ بیان ہوتا ہے کبھی اس کا دوسرا حصہ بیان ہوتا ہے تو کبھی کنفیوژن ہو جاتی ہے تو یہ پورے تمام مقامات کو سامنے رکھیں تو پوری بات واضح طور پر سامنے آ جائے گی ان شاء اللہ ایک حصہ جو آ گئیں ولکن لیکن نے اختلاف کیا اب اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے اب اس کا لوگ کیا غلط مفہوم لے سکتے سمجھ رہے؟ یہ مفہوم نہیں اللہ زبردستی کسی کو نہیں روکتا اللہ نے بات واضح کی پیغمبروں کے ذریعے جو چاہے قبول کرے جو چاہے رد کر دے اب جو قبول کرنا ہی نہیں چاہتا تو اللہ اس کو زبردستی ہدایت نہیں دے گا ورنہ امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا تو ارب جنہوں نے خود ہی لڑنا چاہا جنگیں کرنا چاہیے فساد مچانا چاہا تو اللہ نے چھوٹ دی ہے اصل میں تو آخرت ہے دار الجز بدلا وہاں اصل دنیا دار العمل ہے جو چاہو سو کرو فمین آ ومن ہوں منقفر پھر ان میں سے کوئی ایمان لے آیا اور ان میں سے کسی نے کفر کیا ولو شاہ اللہ <تَتَلُو> اور اگر اللہ چاہتا تو وہ بہ نہ لڑتے لیکن, وَلَا اللَّهَ مَا <يُرِين> لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس نے بندوں کو امتحان کے لیے بنایا پیدا کیا آزادی دی ہے عمل کی نیکی بدی کا شعور دیا جس طرح جو چلنا چاہے گا اسی طرف اللہ سخان و تعالی اس کو چلا دے گا کرو اس میں سے جو ہم نے رزق میں سے عطا فرمایا اس سے پہلے کہ وہ دن آئے لابئی ولا خلتوں والا شفا جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کوئی سفارش نفع دے گی اور آج جھوٹی سفارش حق شفا تو ثابت ہے ابھی آگے ذکر بھی آئے گا ایت الکرسی آیا چاہتی ان اللہ تعالی پہلی بات کیا ایمان والوں سے خطاب ہے کیا کرو جو رزق ہم نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرو رزق صرف روپے پیسے کا نام نہیں اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی جو صلاحیت عطا فرمائی جو ایکسپرٹیز عطا فرمائی ہے اس سب کو کھپانے کی بات ہو رہی اللہ کی راہ میں لگانا ان صلاحیتوں کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے لگانا ان صلاحیتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی نشر و اشات اور اس کے کلمے کی سر بلندی کے لیے لگانا اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائیں قیامت جب نہ خرید و فروغ کام آئے گی نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کوئی سفارش نفع دے گی والکافرونہم الظالمون اور کافر ہی ظالم ہیں عجیب آیت ہے آیت کے شروع میں ہے یا ایوہ الذین آمنوں آیت کے اختتام پر ہے کافر ہی ظالم ہیں کیا مطلب حکم کے بعد کفر کا لفظ آئے تو مطلب ہوتا ہے حکم پر عمل نہ کرنا ایسی کئی مثال ہے قرآن میں سورہ علی مران آیت 97 میں حج کے بارے میں بھی ہے کہ جو اس ستاعت کے باوجود حج نہیں کر رہا وہ کفر کر رہا عملا اللہ اکبر عملا کل میں تو پڑھتا ہوگا مسلمان ہے املن کفر کر رہا ہے یہاں یہ آیت کیا بتا رہی ایمان والو سے خطاب ہے آیت کے شروع میں اور آخر میں فرمایا کہ کافر ہی ظالم ہیں جو آخرت کی تیاری نہیں کر رہے آج مونس سے فائدہ اٹھا کر کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری نہیں کر رہے وہ آملن کیا کر رہے ہیں وہ کفر کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ مجر آپ کو اس عملی کفر سے بچائے اور اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کا پکا یقین اور محلت ہے اس سے فائدہ اٹھا کر اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد ہے آیت الکرسی چوتھی طویل آیت وہ جو پانچ نگینے پانچ طویل آیت کا ذکر ہوا تھا یہ چوتھی آیت آ ہے آیت الکرسی حدیث شریف کے مطابق یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے اور ترمزی شریف کی روایت کے مطابق جو ہر فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کا اہتمام کرے اس کے جنت میں داخلے میں صرف موت ہی رکاوٹ ہوگی اللہ اکبر تو سلام پھیر کر جو بھاگتے ہیں نا ہم لوگ یہ اچھی بات نہیں کبھی کوئی ارجنسی ہو فوری کوئی مسئلہ ہے تو بات الگ ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے لیکن بیٹھنا چاہیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اس میں آیت القرسی بھی ہے سرت الفلق بھی ہے سورت الناس بھی ہے تصبیح فاطمہ بھی ہے دیگر اذکار بھی ہیں جو حضور نبی اکرم علی صلاحت السلام نے سکھا ہے البتہ اس کے بارے میں کیا ہے جو ہر فرض نماز کے بعد آیت القرسی کی تلاوت کرے اس کے جنت میں داخلے میں سری موت ہی کی رکاوٹ ہوگی ایک آیت ہے دس جملے اور توحید باری تعالی کا بہت بڑا خزانہ ذات و صفات باری تعالی کا بہت ہی جامع بیان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں الحیوم وہ زندہ ہے اور ہر ایک کو تھامنے والا ہے ہر ایک کی زندگی اس کے عزن سے ہے ایک کی بقا اس کے اذن سے ہے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے عیسی علیہ السلام کو خدا قرار دینے والے نصارہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کھایا عیسیٰ علیہ السلام نے پیا عیسا علیہ السلام سوئے جو سو جائے وہ معبود اور خدا اور خالق نہیں ہو سکتا لاتا خود ولا نو نہ اونگ آتی یا نیند آتی ہے اس کی توجہ ایک لمحے بھی تمہاری طرف سے ہٹتی نہیں اس کی نظر کرم نہ ہو تو آپ کی بیری سانس چل سکتی اللہ اکبر کبیرہ یہ تو ہم ہیں جو اس کو بھلا دیتے پتہ نہیں کتنا بلا دیتے ہیں گیارہ مہینے بلا کر بارہویں مہینے یاد کرتے ہیں کبھی کبھی اللہ اکبر پورا سال اس کے کلام کو بند کر دیتے ہیں کچھ لوگ بلکہ کافی لوگ معاف کیجیے گا نہ لا تاخب حسین تم ونا نہ اونگ آتی نہ نیند آتی ہے یہ تو ہم ہیں جول ہو جاتے ہیں لہو معاف اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سادہ جملہ ہے انقلابی جملہ ہے ہم کہتے ہیں ہمارا ہے اللہ کہتے ہیں میرا ہے جی کرایہ کہ اونرشپ کا اونرشپ کا ہے جی دادا کچھ لے گئے ساتھ اپنے بہت سلو کے والد کے انتقال ہو گئے لے گئے ہم کچھ لے جائیں گے سارا کس کا ہے اللہ کا اور کوئی دعویٰ کرے میری بادشاہد تو یہ اللہ کو چیلنج کرنے والی بات تم بندے ہو بندے بنو نمائندگی دی گئی خلافت دی گئی تمہیں اللہ اتنا انقلابی جملہ ہے اور میرے پاس جو کچھ ہے میرا نہیں میرا رب کا ہے مالک وہ ہے میں تو امین ہوں وہ اونر ہے میں کسٹوڈین ہوں اب پتہ چلا کہ اس جسم کا بھی جواب دینا ہے اس روح کا بھی جواب دینا ہے اس مال کا بھی جواب دینا ہے ان جائیدادوں کا جواب دینا ہے اس اولاد کا جواب دینا ہے ان سہولیات کا جواب دینا ہے ان کا جواب دینا ہے ثم تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیے تھوڑا سا توجہ کر کے یہ آیت السی ہر نماز کے بعد ہم ادا کر رہے ہوں ان کے الفاظ کیا تعلیم لے کر جائیں گے بندے بن کر جائیں گے تمہارا نہیں ہے اللہ کہتا ہے میرا ہے اور یاد رکھو تم نے اس سب کے بارے میں جواب دینا ہے منزل یشپ اللہ بیدنی کون ہے جو شفات کر سکے اس کے حضور سوائے اس کی اجازت شفاعت ہوگی لیکن اللہ کے حکم سے سور فا میں آئے گا رد قولہ جس کے لیے اللہ پسند کرے گا اور تین دفعہ قرآن میں ہے وما الغ المین امین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا ڈرنا بھی چاہیے کہ محروم نہ ہو جائے اور امید بھی رکھنی چاہیے کہ امام الانبیاء شفات کریں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظ کے بارے میں بھی ہے حجاج کے بارے میں بھی ہے وہ امید بھی رکھنی چاہیے مگر ہوگی اللہ کے اذن سے اللہ کی اجازت سے یا علاما بہین خلف اللہ جانتا ہے جو ان لوگوں کے سامنے جو کچھ ان کے پیچھے ہے ایک دنیا میں سفارش ہوتی ہے نا میں آپ کے پاس آتا ہوں میں کہتا ہوں میرا بھتیجا میں اچھی طرح جانتا ہوں اچھا بچہ ہے تابے دار ہے آپ اس کو رکھ لیں اپنے جاب پر کیونکہ آپ کو نہیں بتا آپ اس کو جانتے نہیں بتائیے اللہ کو ایسا کچھ بتانے کی ضرورت ہے اللہ میں تجھے بتا رہا ہوں بہت اچھا ہے اللہ کو کوئی بتانے کی ضرورت ہے نہیں اللہ تو خود جانتا یا علامہ ہل جو ان کے سامنے ہے جو کر رہے ہیں اور جو پیچھے ہیں جو کر چکے سب اللہ کے علم میں ہے تو پھر شفاعت کرنے والوں کو شفاعت کرنے کی اجازت کیوں آتا ہوگی انبیاء کو صلاح کو نیک لوگوں کو ان کے اعزاز اور اکرام کے لیے اللہ کہے گا تم شفا کرو میں فلاں کو بخش دوں گا تم شفا کرو میں فلاں یہ یہ امبیا کا رسول کا نیک لوگوں کا اولیاء اللہ کا صلاح کا احساس ہوگا باقی ہوگی شفا کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے وَلَا اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس اللہ کے علم سے کسی شے کا مگر جتنا وہ خود چاہے جتنا چاہے وہ عطا کرے سماوات اور اللہ کی کرسی سمائے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو ایک مراد دی گئی اس کا یہ پوری کائنات پر جو اختیار ہے وہ چھایا ہوا ہے پوری کی پوری کائنات پر اصل کیفیت اللہ ہی جانتا ہے ظاہر بات ہے یہ کرسی وہ کرسی تو نہیں جس پہ یہاں کچھ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ وہ کرسی اللہ کا اقتدار اس پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے لا so چھے دن میں بنایا ساتویں دن اللہ نے ریسٹ کیا تو تم بھی چھٹی مناؤ استر اللہ یہ تو مین میڈ کلام ہے نا اس میں حرکتیں اللہ کہتا ہے نہ نہ تخلیق کرنے سے وہ تھکا ہے نہ تدبیر کرنے سے تھکتا ہے نہ سنبھالنے سے وہ تھکتا ہے ولا یا او اور ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں بہولا اور وہ اللہ بہت بلند مرتبے والا عظمت والا ہے اگلی آیت کا ایک حصہ یہ ہمارے لبرلس کو ہمارے سیکولر مائنڈیڈ کو بہت یاد ہے یہ آیت ان لوگوں نے شہر کے چوراہیوں پر لگائی عربک میں انگریزی میں اردو میں لاقرا لا حافظ دین دین میں کوئی جبر نہیں وہ بھائی بالکل صحیح بات ہے قرآن کی آیت ہے کوئی ڈینائی کرے تو مسلمان نہیں لیکن مطلب کیا ہے اس کا بھائی دین میں کوئی جبر نہیں جو چاہو سو کرو اللہ واہ بھائی واہ اللہ اکبر کبیرہ بچے کو اسکول بھیجتے ہو جو چاہو سو کرو سیون تھرٹی اس کا ٹائم ہے سیون تھرٹی فائیو اگر ہو تو پھر واپس آتا کہ نہیں جاتا بچہ ہاں ایڈمٹ نہ کراؤ تو ساڑھے سات بجے شام کو ٹھے کوئی نہیں پوچھے گا لیکن سیون تھرٹی فائیو اگر آپ اس کو اسکول لے کے جائیں گے تو واپس کیا جائے گا نا یہ جبر ہے کہ نہیں جبر ہے تمہارے آفس میں چار لوگ کام کرتے ہو جو بھی شخص یہ دعوے کر رہا ہے آزادی کی باتیں کر رہا ہے اور وہ چار افراد جو ہیں وہ ساڑھے نو بجے آتے ہوں تو تم کیا کرو گے ہار پہ نہ ہوگے ان کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں جس بچے کو ایڈمٹ کروایا ہے اس پہ پابندی آئے گی جس بندے نے فری ویل کے ساتھ آپ کے ہاں جاب کرنا پسند کیا ہے پابندی آئے گی جس نے فری ویل سے اسلام قبول کیا ہے پابندی آئے گی جس کو پابندی نہیں چاہیے وہ کافر رہے پھر کافر کے لیے نہ نماز کی پابندی نہ روزے کی پابندی نہ اس کی عورت کے لیے پردے کی پابندی لاہو رہو, رہو کافر بٹ اف یو آر مسلم صلی اللہ علیہ وسلم سمپل دیٹ تو لا اقراح فی دین دین میں کوئی جبر نہیں کیا مطلب دین قبول کروانے میں جبر نہیں ہے گن پوائنٹ پر ہم کسی سے اسلام قبول نہیں کروا سکتے بالکل صحیح بات ہے لیکن جس نے قبول کر لیا تو پابندی آئے گی ابو داود شریف کی روایت بچہ سات سال کا ہو جائے تو نماز کی تلقین کرو دس کا ہو جائے تو سختی کرو مرات پابند ہو جائے جبکہ وہ بالغ تو نماز کا پابند ہو چکا ہو اسکول اس میں بھی پابندی ٹریفک سگنل پر بھی پابندی جناب آ... آفس میں بھی پابندی ایئرپورٹس پر بھی پابندی ادھر بھی پابندی پابندی تو ہر جگہ ہے وہی پابندی کھل رہی ہے جو اللہ بتا رہا ہے جو اس کے رسول نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اپنے دلوں کا جائزہ دو کہ تم مخلص ہو یا نہیں ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار اس بات پر کر شہر کو بھر دیا تم نے سے دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن کس کے کہنے پر یہ بات آ رہی ہے کیا تمہیں قرآن میں زکات کی آیت نظر نہیں آتی کیا تمہیں قرآن میں سلاد کی آیت نظر نہیں آتی کیا تمہیں قرآن میں سوت کے خاتمے کی آیت نظر نہیں آتی غیروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہی اسی طرح کے کامنٹس کو زینوں کے اندر بٹھانے کی کوشش کرتے جو میڈیم ان کو اویلیبل ہوتا ہے اور اللہ کی کتاب کو ہی کوٹ کیا جاتا ہے مس کوٹ کیا جاتا ہے افتون بل کتاب ہی وطفر بتاب کا ایک حصہ لے تو ایک حصہ نہیں لے تو یاد آ البرایت میں ریٹی فائیو میں ذکر آ چکا ہے اب یہ تصویرات میں کیوں بیان کر رہا ہوں بھائی ہمارے یگسٹرز بیٹھے ہیں بڑے بھی ہیں خاص طور پر ہماری یوتھ بھائی تم نے جواب دینا ہے یہ تمہارا ہمارا دین ہے جو اللہ نے عطا فرمایا کوئی ہمارے دین کے ساتھ کھیل تماشا کریں برداشت کر لیں یہاں لوگ اپنے لیڈر کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتے کراچی کو آگ لگائی تھی لگائی تھی یاد ہے ایک سیاست نے دوسرے کی شان میں پھلجوڑیاں پیش کر دی پوری کراچی کو جلا دیا گیا اس قدر غیرت ہے اپنے لیڈروں کے لیے تو اللہ کے لیے کتنی غیرت ہے ہمارے اندر اللہ کے رسول کے لیے کتنی غیرت ہے ہمارے اندر اللہ کی کتاب کے لیے کتنی غیرت ہے ہمارے اندر اللہ کے دین کے لیے کتنی غیرت ہے ہمارے, ہمارے اندر وہ شیخ احمد دیدار محروم تیسری دفعہ ان کا ذکر آ گیا وہ جواب کرتے تھے ساؤتھ افریقہ کے اندر اور کرسچئنس آ کر ان کے سامنے جو ہے وہ اللہ کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں غلط غلط باتیں کہتے تھے کہا میرا خون کھول لیا میں کیسا مسلمان ہوں کیسی میری محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں برداشت کروں رہا سارا کچھ پھر سارا بائبل کا ایک ایک ورژن یاد کیا ہے اور ساری دنیا کو چیلنج دیا ہے اور پاپ جان پال جیسے لوگوں نے بھی مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا تھا شیخ احمدی داد نروز سے اللہ یہ غیرت دینی ہمیں عطا فرمائے لوگوں میں غیرت ہے اپنی سیاست کے لیے لوگوں میں غیرت ہے اپنے سیاسی لیڈروں کے لیے لوگوں میں غیرت ہے اپنے سوکالڈ انسانی حقوق کے لیے تو ہم کہیں کہ ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے اللہ کے لیے ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے اللہ کے رسول کے لیے ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے اللہ کے دین کے لیے یہ کنفیوژنس ہیں جو بھرا ہوا میڈیا پر سارا معاملہ ان کے تعلق سے بہر جب جب موقع ملے گا ہم آپ کے سامنے درد دل رکھیں گے اس اخلاص کے ساتھ کہ ہم نے دین پر قائم رہنا ہے اور اس دین کی بات کو پیش کرنا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر پیش کرنا ہے لوگوں کو باطل پیش کرنے میں شرم نہیں آ رہی تو ایمان والوں کو حق پیش کرنے میں کہے کی شرم محسوس ہو لا فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں قد تبینا رشد من الغی یقیناً ہدایت سے گمراہی جدا ہو گئی بات اللہ نے واضح کر دی ہاں فم یقر ام باللہ پس جو گمراہ جو تاغت کا انکار کرے تاغوت کا کفر کرے وہی ام بلا اور اللہ پر ایمان رکھے فقد قبل اور وطل یقین اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا تاغوت کیا ہے تغیانی سے یہ ایک فرد بھی ہوگا جو سرکشی پر آ جائے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے حوالے سے یہ ایک ادارہ بھی ہو سکتا ہے ایک پارلیمنٹ بھی ہو سکتی جو اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں بندو کی حاکمیت کی بات کرے تغیانی سرکشی پر آ جائے تو انکار جس نے کیا تاغوت کا اور اللہ پر جو ایمان لایا اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا لن فسلام اللہ وہ ٹوٹنے والا نہیں چھوٹ جاتا ہے یہ سہارا ہے بڑا مضبوط چھوڑ دیتے ہیں ہم یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے واللہ سمی العلیم اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے اللہ ولی الدین آمن اللہ ولی ہے پشت پنا ہے ساتھی ہے کن کا ایمان والوں کا پشپنا ہے دوست ہے حمایتی ہے ایمان لانے والوں کا یو خجو وہ نے گمراہی کے اندھیرے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے و لدین کفر اولیام تاحود اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے ساتھی تو وہ تاوت ہیں جن کی وہ پیروی کرتے ہیں یو خجون احمن لفظ علمات وہ انہیں نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف اللہ ایمان والوں کا ساتھی اور حمایتی ہے وہ گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کے روشنی کی طرف لاتا ہے کفر کرنے والے ان کے ساتھی تاوت والے ہیں وہ ان کو گمراہی کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں نور سے الا صحاب نار یہ آگ والے ہیں خوب اس میں ہمیشہ رہیں گے اگلا رقو بڑا پیارا ہے کیا رہا ہے اس کیا مراد ہے تین واقعات آ رہے ہیں توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے دو واقعات ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اور ایک واقع معروف ہے کہ ایک حضرت عزیر علیہ السلام کے تعلق سے ہے الم طور ابراہیم کیا آپ نے اس کی طرف نے دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سن کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کہ اللہ نے اس شخص کو بادشاہ دے رکھی تھی اب قول اب رحیم یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے قول اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں یہ نمرود تھا اور ضام اور گھمنڈ میں آ کر کہنے لگا اچھا ایک بے قصور تھا اس کو پھانسی دلوا دی اور ایک مجرم تھا قتل ہونے لگا تھا سزا میں اس کو چھوڑ دیا لو جی اب اس کا بھی جواب دیا جا سکتا ہے اس کا بھی جواب دیا جا سکتا تھا لیکن اللہ کی توحید کے دلائل کم تھوڑے ہی ہیں چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل لگ دی اس پر بڑا کلام کیا اخر علم نے مناظرے کے حوالے سے ڈائلوگ کے حوالے سے دوسرے کی جاہلانہ حمیت ابھر نہ جائے اس سے روک کر اس کو اور دلائل سننے پر آمادہ کیا جائے یہ نقطۂ ہے آپ پر بڑا قیمتی جو علماء نے بیان فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل دے دیبراہیم ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بِالشَّمْسِ اللہ الْمَشْرِقِ بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے فاط بام مغرب پستور سے مغرب سے لیا فبحی طلبی کفر مبہود کر دیا گیا وہ جس نے کفر کیا کیا مطلعہ وہ نمرود حیران و پریشان رہ گیا کیوں اس کو پتا تھا میں کیا میرا اببہ میرے اببہ کے بھی اببہ اس کے اببہ کے اببہ کے اببہ کے دور سے بھی سورج کا حق نکل نکلنا ہے اللہ کی توحید کے دلائل میں کوئی کمی نہیں ہے چپ ہو گیا واللہ لا یہد القوم الظالمین اور اللہ ظالمین زالم کی،, کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا او وہ اللہ اس نے کہا اللہ اس کے مر جانے کے بعد اس کو کیسے زندگی دے گا اللہم تو اللہ نے اس شخص کو ایک سو سال تک مردہ رکھا ثم آتا پھر اسے دوبارہ زندگی دی قال کم اللہ نے پوچھا تم کتنے عرصے رہے ایک اور مثال آ گئی موت دے کر دوبارہ زندگی اللہ دے رہا ہے ایک رائے کہ جناب عزیر علیہ السلام کا واقعہ پھر اس کے تاریخی دلائل بھی ہیں اور ایک رائے کی ایک عمومی واقعہ ہے اللہ اللہ نے پوچھا کم لبس کتنے عرصے تم رہے قال لبت یومن اس نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم اس سے زیادہ اسٹریٹ سونا عام طور پر بندے کے لیے ممکن نہیں عامن اللہ نے فرمایا کہ بلکہ تم تو سو برس تک رہے ہو اور شروعی کا, کا سن بس اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو وہ سڑا تک نہیں حماری کا ولی اور اپنے اس گدے کی طرف دیکھو اور ہم تو ایک نشانی بنا دیں گے لوگوں کے لیے اور یہ گدے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کئی فنوشی ہم انہیں کس طرح جوڑتے ہیں ثم نفسها لحما پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں فلما تبين له پھر جب شخص پر واضح ہو گیا قال اعلم تو اس نے کہا میں جان گیا ان الله على كل شيء قدير کے بیشک اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے سوبر استک سلایا بغیر کسی ریفریجریٹر وغیرہ کے کھانا پینا بالکل صحیح سلامت گھدا تھا سواری کا اس کا تو حشر نشر ہو گیا ہوگا اس کی ہڈیاں اس کا پنجرہ جوڑ دیا گیا اس پر گوشت اڑا دیا گیا اللہ نے کھڑا کر دیا ایسے اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا آپ اور میں قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں ہم، ہمارا کہنا ہے آمننا وصدقنا کوئی ابھی قرآن کو نہیں مانتا تو قرآن کی دلائل یعنی قرآن کی حقانیت کے دلائل اس کے سامنے رکھے جائیں گے جب قرآن کو مانے گا تو شاید کو بھی ماننا پڑے گا سادہ سی بات ماننے والوں کے لیے انداز مختلف ہوگا انکار کرنے والوں کو منوانے کی طرف لانے کا اس مختلف ہوگا تیسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ یذ قال ابراہیم رب ارينی کیف تحییل الموت اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب مجھے دکھا تو سہی تو کس طرح مردوں کو زندگی دے گا اللہ کا سوال سنے قال اولم تؤمن اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں قال بلا عرض کی اللہ ایمان تو ہے ولا كيلیتم ان قلبی بس میں چاہتا ہوں کہ دل کا اطمینان ہو جائے یہ کیا, کیا, کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ انبیاء اور رسول کو اللہ مشاہدات کراتا ہے تاکہ وہ پوری بصیرت یقین اور کنوکشن کے ساتھ لوگوں کے سامنے دعوت پیش کریں اللہ تو مشاہدات کراتا ہے نا حضور کو تو انتہا کرا دی کی شب, شب میں کائنات کے کس قدر گوشے دکھا دی اللہ سلحان تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کو تو یہ پیغمبر کا معاملہ ضمنا نے ایک بات کیا ہے بھائی ہم حکمت سمجھنا چاہ رہے ہیں. پہلے مانتے ہو گے نہیں ورنہ حکمت پر بیٹھے رہے تو بہت ساری باتوں کی حکمت پتا نہیں ہے بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں فجر کے کتنے فرض ہیں جی دو زہر کے چار اصر کے چار مغرب کے تین ایشا کے چار دلیل دو چار چار تین چار کوئی لاجک نو سوائے اس کے رسول اللہ نے بتایا ختم ہوگی بات صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے فجر میں تلاوت امام زور سے کرتا ہے زہر میں آہستہ اصر میں آہستہ مغرب میں دو میں زور سے ایک میں آہستہ ہے کوئی لوجک میرے پاس تو نہیں ہے پڑی ہوگی لیکن وہ دل کو نہیں لگی وہ بہت سولما کہتے ہیں دل کو نہیں لگتی بھائی رد کر دیں گے اس کو ایک عقل لوجک لے کر آئے گی دلیل ہم دوسری عقل سے اس کو کاٹ دیں گے کیوں مانتے ہیں اس طرح حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم مانے ہوئے ہیں اب حکمت تلاش کریں تو منع نہیں سمجھ میں آ جائے بہت اچھی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم کو پنیک ہو ہر بات ہمیں سمجھ میں آ جائے ہر بات ہماری عقل میں آ جاتی تو رسولوں کی ضرورت نہ ہوتی بھائی تو ہم اپنی اوقات کو پہچانے اپنے دائرے گار کو سمجھیں اپنے ڈومین کو سمجھیں اس میں رہتے ہوئے بات کریں اسی لیے زین فر علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں شاہ بلی اللہ کی بہت مشہور کتاب ہے رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغ شریعت کے احکامات ان کے رموز ان کے اثرار ان کی حکمتیں بیان فرمائی انہوں نے اس کی یہ حکمت اس کی یہ حکمت اس کی یہ حکمت مولانا اشف علی دھانوی صاحب کی کتاب ہے اسلامی احکام عقل کی روشنی میں عجیب اسلامی یا حکام عقل کی روشنی میں مگر سب نے لکھ دیا اسی واقعے کا حوالہ دے کر ماننا شرطے لازم ہیں، مانو عمل بھی کرنا جا حکم دیا جا رہا ہے عمل کرنے کا پھر سوچو تو اللہ تعالیٰ حکمت بھی کھول دے گا قول ابل تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کہ تم یقین نہیں کرتے مانتے نہیں ہو قال ابلا عرض کی اللہ مانتا ہوں کیوں نہیں مانتا بالکل مانتا ہوں ولا کے لیے اتم لیکن میرے دل کو اطمینان ہو جائے یہ میری خواہش ہے قول اب اللہ نے فرمایا فخر اربا تمین قیری تم چار پرندوں کو لے لو فسنا کا اپنے سے مانوس کر لو، کر لو، ثم کلی جبل جز آ پھر رکھ دو ہر پہاڑ پر ان کے ٹکڑے ثم پھر انہیں بلاؤ یا دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے یعنی اڑتے ہوئے نہیں چلنے کا معاملہ لیں گے تیزی کے ساتھ تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے پتنے کہ اور سے نہ آ گیا ہو اللہ اکبر یہ چار پرندے لیے اپنے سے فیملی کر لیے اس کے بعد ان کو ذبح کیا گیا ان کے سارے گوشت پیسز کو مکس کیا گیا اس مکسچر کے چار حصے کر دیے گئے اور ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھا گیا پکارو ایسے چلتے ہوئے آئیں گے ایسے اللہ زندگی عطا فرمائے گا مردوں کو کتنے واقعات آ گئے اسی صورت البقرہ میں وہ اور جان لو انہ عزیز الحکیم بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اب یہ دو رکو ہے بہت قیمتی انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر چار موضوعات کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ بار بار دوہرا دوہرا کر آئیں گے عبادات معاملات قطال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ انفاق کا مطلب خرچ کرنا عام طور پر اس سے مراد مال کا خرچ کرنا ہی لیا جاتا ہے یہ بات اپنی جگہ تو صحیح ہے البتہ صحیح تر بات یہ ہے کہ ہر وہ شے جو اللہ نے بندے کو عطا فرمائی جس پر اختیار دیا اس میں سے خرچ کرنے کا تقاضا ہے البتہ یہاں مال کا انفاق اس کا تذکرہ زیادہ ہے انفاق بھی سبیل اللہ کی اہمیت کیا ہے اس کا اجر کیا ہے اخلاص کی اہمیت کیا ہے دکھاوے کا عمل اس کا کوئی حاصل نہیں بلکہ اس کا تو بہت بڑا نقصان ہے وہ بھی بتایا گیا ہے انفاق کی حفاظت کیسے کی جائے انفاق فی اللہ ضائع کیسے ہو جاتا ہے اور انفاق فی سبیل اللہ میں کیسا مال پیش کرنا چاہیے اور انفاق فی سبیل اللہ اس خرچ کے سب سے بڑھ کر حقدار کون ہیں یہ سارے مباحث اگلے دو رکوعوں میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں ارشاد ہوا مسل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں کم مثلی حبہ ایک دانے کی مانند ہے ام بدت سبع سنابل جس سے سات بالیں اگیں فی کل سنبۃ مائۃ حبہ ہر ہر بال میں 100 100 ہوں وہ بوٹے کو ذہن میں لے کر تو تو کچھ اندازہ ہوگا یہ بال سے مراد وہ بال تو نہیں جو ہمارے بال ہوتے ہیں. تو ہر ہر بال میں سو سو دانے اور ایک دانے کی معنی جس سے سات بالے اگیں ہر بال میں سو سو دانے ہوں کتنا ہوا سات سو گنا سیون ہنڈریڈ اور دنیا کے سارے انسٹیٹیوشنس مل کر بھی یہ ریٹ آفر نہیں کر سکتے بٹ دس از ناٹ دا لمٹ المین شاہ اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے واللہ اللہ واسین اور اللہ بہت وہ سات علم رکھنے والا ہے اللہ اپنی راہ میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دے ایک دانہ تم اللہ کی راہ میں دو تو سات بالیں اگے ہر بال میں سو دانے ہوں یہ سات سو گناہ تک اللہ بڑھا دے اور اللہ جس کے لیے جائے گا اس سے زیادہ بڑھا دے گا حدیث سے مسلم شریف کی خجور کا ایک دانا بھی اللہ کی راہ میں دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو دے ڈالو اور حدیث مسلم شریف کی ایک ایک دانا تم اللہ کی راہ میں خجور کا دیتے ہو اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو لیتا ہے اور اس کے ثواب کو پروان چڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے اللہ ہمیں خرچ کرنے کی فدا میں توفیق عطا فرمائے پھر رمضان المبارک کا مہینہ نفل کا ثواب فرض کے برابر فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا ہوتا ہے اللہدین فکون اموالم فیصب اللہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں لهم اجرهم عند ربهم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے ولا خوف نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے خرج کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے تکلیف نہیں پہنچاتے یہ نہیں کسی محتاج کی مدد کی بات میں جو ہے وہ سنا بھی دی کب اس کی اولاد جوان ہوئی تو کہا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے تمہارے باپ کو تم نے اتنا پیسہ دیا تھا بھائی کہے کے لیے تم نے خرچ کیا تھا اللہ کے لیے اللہ کے جرمفظ ہے اگر اس لیے دیا تھا تو ضائع کر ہو تو وہ لوگ ضائع نہیں کرتے اپنے اجر کو اور جو ہے وہ احسان نہیں جتاتے تکلیف نہیں پہنچاتے ان کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ہاں محفوظ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے من قطیت باحا اذا اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد ایزا پہنچائی جائے یعنی تم کسی کی مدد کر کے تکلیف پہنچاؤ بھائی اس سے تو بہتر ہے کہ تم اچھی بات کہہ دیتے معافی تلافی کر لیتے کسی کا نفع نہیں تو اس کو دے سکتے تو کم سے کم نقصان تو نہ پہنچاؤ تو اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے معافی تلافی کر لینا یہ بہتر ہوگا اس صدقہ دینے سے جس کے بعد کسی کو ایزا پہنچائی جائے تکلیف پہنچائی جائے واللہ غنی حلیم اور اللہ غنی ہے حلیم ہے تحمل والا ہے تمہارے انفاق کی تمہیں ضرورت ہے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اللہ تو بے نیاز ہے یہ تو تمہارا امتحان ہے کہ تم اللہ کے دیے ہوئے سے اسی کو لوٹا کر اپنے لیے اجر و ثواب کا اہتمام کرتے ہو کہ نہیں یا آمن اے ایمان والوں لاتب صدنی اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو کل فکو ریاست کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے <تصفيق> اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر یہ ہے اصل مسئلہ دکھاوے کا خرچ کرنے والا اس کا اللہ اور آخرت کو ایمان نہیں ادھر تو لوگ تالیا بجا دیں گے اور کسی لائف ٹیلی کاسٹ کے اندر حضرت کا نام بھی آ جائے گا کسی پروجیکٹ کے اوپر ان کے نام کی پلیٹ بھی لگا دی جائے گی اس لیے کہ دنیا کو دکھانا ہے تو دکھا دیا کل کچھ نہیں ملے گا دکھاوے کا صدقہ شرک ہے مسرد احمد کی روایت من تصدقا یورا فقط اشر کا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے تو کر ڈالا اللہ محفوظ رکھے صدقہ خیرات زکات بھی دی جا سکتی فرض ہے ادر وائز کوشش کیا کرے آدمی پوشیدہ طور پر ہو اور یہ چاہت نہ ہو کہ میری واہ ہو بس یہ چاہت ہو کہ میرا اللہ قبول کر لے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے دکھاوے کے عمل سے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اسی دکھاوے کی اے حوالے سے ایک مثال فمت القمت علی سفوان بس اس کی مثال اس صاف پتھر جیسی ہے چٹال جس پر مٹی ہو فاسا بہ وابل پھر اس پر برسے تیز بارش پترا کا ہو سلدا تو اسے بالکل صاف کر کے چھوڑ دے جو مٹی تھوڑی بھی تھی تیز بارش نے اس کو بالکل صاف کر دیا لا قدرونا اللہ شی مما کا سبو وہ اس پر کچھ قدرت نہیں رکھتے جو انہوں نے کمایا وہ اللہ دل قو مل کافرین اور اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا تو دکھاوے کا مال کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو جیسے مٹی بالکل صاف ہو گئی یہ دکھاوے کا مال بھی بالکل صاف ہو جائے گا کوئی اجر اس کا نہیں ملے گا بلکہ الٹا سخ ماملہ. حدیث ہے مسلم شریف میں تین افراد کا معاملہ سب سے پہلے اللہ کے ہاں پیش ہوگا ایک شہید ایک عالم ایک سخی مختصرا یہ اللہ پوچھے کہ تم نے کیا کیا تحریر جان دی اللہ کہے گا جھوٹ کہ دکھاوے کے لیے تم نے جنگ کی تھی تم نے کیا کہ اللہ دین سیکھا سکھایا بڑا چر... پھیلایا اللہ کہتا ہے جھوٹ کہتے ہو تمہارے علم کے چرچے ہوں تمہارے علامہ ہونے کے چرچے ہوں یہ تمہارا مت میں نظر تھا تم نے تو میری خاطر کچھ نہیں کیا اور تم نے جی میں نے بڑا مال خرچ کیا اللہ کہے گا کہ جھوٹ کہتے ہو تم نے مال اس سے خرچ کیا کہ تمہاری سخاوت کے چرچے ہوں دنیا میں خوب ہو گئے تینوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا سخبت شہید عالم سخی چوٹی کے اعمال ادھر آگے نہیںت میں سب برباد ہو جائے گا اسی لیے حضور کی دعا ہے صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ اکبر سُنائی میں عملی مینا ریا امام الانبیاء کی دعا اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے اور میرے عمل کو دکھاوے سے پاک کر دے حضور دعا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے حدیث یاد ہے ان نمل بن نیت اعمال نیکیاں ان کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے اللہ ہم سب کو اخلاص سے نیت عطا فرمائے اور دکھاوے کی ہر روش اور ہر شکل اور ہر عمل سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس کے برض جو اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرے ان کا و ثواب کتنا ان کی کیا تقریم ہوگی اس کا تذکرہ ہے ارشاد ہوا وہ مثر الدین اموالحم اور ان کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں ابتغ اللہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے وہ تصبی تمین اور اپنے دلوں کے سبات اور یقین کے لیے کم سری جن ان کی مثال ایسے کہ جیسے ایک باغ ہو بلندی پر آسا بہا وا بل اس پہ تیز بارش برسی تو اس نے دگنا پھل دیا بلندی پر ہے تو بارش زیادہ ملے گی پہنچے گی دگنا پھل دیا فعلم یوسیبا پھر اگر تیز بارش نہ بھی پڑی ولن اگر تیز بارش نہ بھی پڑی فل تو تھوڑی سی پھوار ہی کافی ہے و اللہ مات بصیر اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے کیا مطلب بلندی پر ہو بارش زیادہ ملے گی اس باغ کو پھل زیادہ آئے گا اور اگر تھوڑی سی پھوار بھی پڑ جائے تو وہ بھی کافی اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی اجر و ثواب کا باعث ہوگا اخلاص کے ساتھ تھوڑا بھی ہے بہت اجر ملے گا اور ڈھیروں خرچ ہو لیکن نیت میں کھوٹ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہوگا اب ایک اور مثال دی جا رہی ہے ریاکاری کے حوالے سے دکھاوا کرنے والوں کے تعلق سے فرمایا لہ جن تم ان نخیری و آناب کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور اور انگوروں کا تجریم ان تحت جس کے نیچے نہرے جاری ہوں لہو فی ہم ان اس لفظ ہر طرح کے پھل ہوں آسا بہ ال کی برو و لہو ضر اور اس پر بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے بچے بہت کمزور ہوں فاس روم فی نا را روکت تب اس پر ایک بگولا آ پڑا اس میں آگ تھی تو وہ باغ جل گیا۔ کیا مثال دی جاری رہی شخص کو بڑھاپا اس کو آ گیا بچے بھی کمزور ہیں باغ پھل بھی خوب دیتا ہے تو اس کا گزر اوقات کا معاملہ چل رہا ہے اس آگ پر اگر آگ اس باغ پر اگر آگ آ جائے آگ کا بغولا تو پھر سب کچھ تباہ بڑھاپے کے اندر بیچارہ رول جائے گا بچے بھی پریشان یہ مثال دی گئی ان کے لیے کہ جنہوں نے خوب خرچ تو کیا مگر دکھاوے کے لیے خرچ کیا تو ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑے گا کردار کا یوبین اللہ الایاتی تدفق کرون اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیوں کو احکام کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو الَّذين آمنوا و قلوبهم بذکر اللہ